ٹھیک ہے جی یہاں تک بات سمجھ آ گئی اب چلیں گی اگلے باپ کی طرف باب و تقویز طالب یہ باب ہے طالب کو بارے میں یہ باب ہے طالب کو بیوی کے سپرد کرنے کے بارے میں فصلوں پھر اختیار ہے سب سے پہلے طلاق کا اختیار دینا اس کے بیان یہ فصل ہے اختیاری اختیار دینے کے بیان بیانتی جب کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا افطار ہی تو اختیار کر لے تو کیا کر لے جی تجھے اختیار ہے تو اختیار کر لے یل بزاج کا طلاق اور اس سے اس نے طلاق کی نیت کی افطاری والے لفظ سے طلاق کی کیا کہی جی نیتی او قال لہا تلقی نفس یا یوں کہا تو اپنے آپ کو طلاق دے لیں فالہا عورت کیلئے اختیار ہے کہ انتو تلقا نفسہا کہ وہ اپنے آپ کو طلاق دے لے ما دامت فی مجلس ہا جب تک کہ وہ اس طلاق کی مجلس میں موجود ہے جب تک کہ وہ طلاق کی مجلس میں موجود ہے چیئے جی خیار مجلس کی بات ہو رہی ہے اس طرح کے پیڑ کے اندر سیارے مجلس ہوتا ہے کہ جب ایک انسان ایجاب کر دے کہ میں تجھے یہ چیز بیچتا ہوں اب سیارے مجلس وہاں ہوتا ہے کہ مجلس کے اندر اندر مشترکہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ ٹھیک ہے جی میں خریدتا ہوں تب تو بے مناسب ہو جاتی ہے اور اگر وہ کچھ بھی نہ کہے اس کے چلا جائے مجلس چھوڑ جائے ادھر ادھر اعراض کر دے کوئی اور بات شروع کر دے اس بے کی بات ہی نہ کرے اس معاملے کی بات نہ کرے تو آپ میں شاید مسئلہ پڑھ رکھتا ہوں تو وہاں پہ وہ جناب وہ بے جو ہے وہ منعقد نہیں ہوتے بالکل اسی طرح طلاق کے اندر بھی جب طلاق کو سپرد کیا گیا ہے بیوی کے تو اس کو بھی مجلس کا خیال ملے گا کہ مجلس تک اس کو کیا ہوتا جی اختیار ہوگا اگر تو اسی مجلس میں اگر تو اسی مجلس میں اپنے اختیار کو استعمال کر لیتی ہے اور اپنے آپ کو طلاق دے دیتی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی اور اگر وہ مجلس چھوڑ دیتی ہے طلاق واقع نہیں ہوگی جی ہماری رہی سمجھ لی اب دیکھیں آگے یہی فرما رہے اچھا بے انل مخیرت الحل مجلس بیجما صحابہ کیوں تھوڑا چھوٹی ہے فرین کامت مین بس اگر وہ اس مجلس سے کھڑی ہو گئی او افادی یا کسی دوسرے کام کو شروع کر دیا دوسرے کام کو کیا کر دیا جی دی؟ شروع کر دیا خراج المرن یا تو معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا تو معاملہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا کھڑا ہونا یہ دلیل ہے اعراض کی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعراض کر رہی ہے باقی آگے آ بات اچھا مخیرہ طا کیونکہ مخیرہ طا جو اس کو اختیار کیا گیا ہے المجلسو وہ اختیار تک دیا گیا ہے مجلس تک کا دیا گیا ہے بے اجماعی صحابہ اور یہ بات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اجماع سے ثابت ہے اجماع سے ثابت ہے کیوں مری انحو تملی الف کیونکہ اس صورت میں اسے ایک فیل کا مالک بنایا گیا ہے مالک بنانا ہے اس کو ایک فیل اور تملیکات جہاں کسی کو مالک بنایا جاتا ہے جتنی بھی تملیکات ہیں وہ تختی جواب مجلسی وہ تملیکات مالک بنانا چاہے وہ بے ہو چاہے وہ جناب یہ نکاح ہو یا یہ جتنے بھی معاملے ہیں جہاں مالک بنایا جاتا ہے وہ سب کے سب تقاضا کرتے ہیں جواب کا مجلس میں سب کے سب مجلس ہی میں جواب کا تبازا کرتے ہیں کملی کا بارے میں اصول یہ ہے کہ جہاں مالک بنایا جاتا ہے وہ تبازا کرتے ہیں کس کا کہ جواب اسی مجلس میں آئے جواب اسی مجلس میں آئے کم آتی بے مثال دے دی جیسا کہ جس طرح کے کیا جی کیوں اناطل مجلسی ساعات المجلسی کیونکہ مجلس کی جو وہ گھڑیاں ہوتی ہیں جو وہ وہ ہوتی ہیں وہ ساعتا واحدا وہ ساری کی ساری گھڑیوں کو ایک ہی گھڑی ایک ہی ساعت شمار کیا جاتا ہے اعتبار کیا جاتا ہے اعتبار کیا, کیا جاتا ہے کہ وہ ساری کی ساری ساعت جتنی بھی مجلس کی مجلس کے اندر ہیں وہ ساری ایک ہی ساتھ ایک ہی گھڑی ایک ہی کیا ہے جی اس کو ایک میں شمار کیا جاتا ہے اللہ مگر یہ کہ انل مجلس مجلس تارتن کبھی انہو. کبھی مجلس بدلتی ہے وہاں سے اور کبھی مجلس بدل جاتی ہے دوسرے عمل میں مشغول ہونے کی وجہ سے اذا مجلس العقلی غیر و مجلس منظراتی جبکہ کھانے پینے کی مجلس ہو کیوں? نہیں, اس لیے دلیل یہ کہ کھانے پینے کی مجلس وہ مناظرے کی مجلس کے علاوہ ہے کھانے پینے کی مجلس وہ مناظرے کی مجلس کی غیر ہے کھانے پینے کی مجلس اور ہے اور مناظرے کی مجلس اور چیز ہے اسی طرح وہ مجلس القتال غیر ہی مس مجلس القتال اور اسی طرح کتاب کی جو مجلس ہے لڑائی کی جو مجلس ہے وہ ان دونوں کا غیر ہے کھانے اور جناب مرادری کے غیر ہے تو لہذا بات چل رہی تھی ان دونوں کی طلاق ہی مرادرہ ہو رہا تھا آپس میں اور وہ جناب میلے میں لگی تو یہ دونوں ایک دوسرے کا غیر ہے اس لیے یہی پتہ لانا چاہ رہے ہیں کہ تمام مجلس ایک دوسرے کے غیر ہیں ایک دوسرے کی کیا ہے غیر تبدیل ہونا مجلس کا ختم ہونا اس کے بھی کئی طریقے ہیں کبھی یہ مجلس ختم ہو جاتی ہے کسی دوسرے کام میں مشغول ہونے کبھی یہ مجلس ختم ہو جاتی ہے سے کچھ کر جانا کبھی یہ مجلس ختم ہو جاتی ہے صرف کھڑے ہونے سے ٹھیک ہے خیاد آ گئی اس عورت کا خیار باطل ہو جائے گا صرف اسی وجہ سے کہ کھڑا ہونا اس عورت کا یہ اعراض کرنے کی دلیل ہے کہ وہ اس اختیار سے اعراض کرنا چاہتے بخلا بخلا خلاف بےآ صرف کے اور بےآ سلم کے اور خلاف صرف کے اور بے سلم کے بےآ صرف کہتے ہیں کہ سمن کا سمن کے بدلے میں بے کرنا سمن کی سمن کے بدلے میں بے آپ نے پڑھا ہوگا کابل بیو پڑھیے جی کہیں کابل بیو میں آپ نے بے صرف کی تعریف پڑھی ہے بے شرف اور بے سلم ہاں ٹھیک ہے جی جی پڑھیے ان کے اندر ایک چیز جی شرط ہوتی ان کے اندر ایک چیز جی شرط ہوتی ہے اور وہ ہے قبضہ وہ کیا ہوتا ہے جی قبضہ کرنا پیسرف کے اندر تو ہاتھ در ہاتھ یعنی کہ اکٹھا قبضہ کرنا ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ لو یہ ضروری ہے پیشرف کا تو معاملہ ہی بڑا حساس ہے ایک ہاتھ دو ایک ہاتھ دو والا معاملہ ہوتا ہے اس کے اندر قبضہ کرنا اسی طرح جناب کیا ہے بےسلم اس کے اندر بھی کیا کرنا سمن کے اوپر قبضہ کرنا ضروری ہوتا ہے بے سلگ جس کے اندر مبی ادھار ہوتی ہے مبی ادھار ہوتی ہے مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں جی جناب ہمیں پیسے دے دیں جب گندم تیار ہوگی تو ہم سے گندم لے لینا یہ بےس الگ ہوتی ہے جس کے اندر سمن نقد ہوتا ہے اور مبی ادھار ہوتی ہے تو یہ جو معاملے ان کے اندر ان کے اندر عوض ان کے, کے اوپر قبضہ کرنا ضروری ہوتا ہے بغیر قبضے کے یہ دونوں کی دونوں جو ہیں یہ وجود میں نہیں آتی اس لیے فرمانے بخیلا بے سلم اور بے سرف کے بقیلا بے سلم اور بے سرف کے کہ ان کے اندر اگر کھڑی کھڑا ہو،, ہو گیا تو وہ ختم نہیں ہوگی وہ <تصفح> مجلس ختم نہیں ہوگی کیوں کیونکہ اس مجلس کے اندر قبضہ بہت ہی اس کے اندر کیا ہے قبضہ کرنا ضروری ہے اور وہ مجلس ختم ہوتی ہے افطراع اور جدائی سے جب تک وہ جدا نہیں ہوں گے اس وقت تک وہ مجلس ختم نہیں ہوگی اس مجلس کو ختم کرنے والی چیز اختراک یہ ختم کرنے والی فساد ڈالنے والی چیز اس جگہ بے صرف اور بے سلم میں وہ ہے الفتراق وہ یہ ہے کہ مجلس سے دونوں کا جدا ہونا من غیر بغیر قبضے کے اگر وہ دونوں جدا ہو گئے تو پھر یہ بے سلم اور بے صرف کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی نیت ہی اختاری پھر ضروری ہے بندے کے اس استاری میں نیت کرنا ضروری ہے کیوں اس وجہ سے کہ لن یا تمل رہا فی نفسا یا تمل و رہا فی نفسا تمل تخی رہا فی تصرفنگ آخر فی تصرفنگ آخر غيره। کیونکہ اس کے اندر دونوں باتوں کا احتمال ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کی ذات کے بارے میں عورت کو خیار دیا جا رہا ہے یہ احتمال لگتا ہے اس بات کا کہ خیال دینا ہے اس کی ذات کے بارے میں اور دوسرا یہ احتمال ہے کہ یہ خیار دینا ہے کسی اور تصرف کے بارے میں اختیاری سے کوئی اور تصرف کوئی اور تصرف بھی مراد ہو سکتا ہے تو جی اختیار ہے فلاں تصرف میں فلاں کام کرنے میں یہ کام کر لو جی جھاڑو دولو اس میں تم اختیار ہے فلاں کام کر لو جی کپڑے دھو لو کوئی بھی ہو سکتا ہے تو کوئی دوسرے تصرف کا بھی احتمال ہے اور ذات کے بارے کا بھی کیا ہے جی اختیار دینے کے اختمال ہے تو دونوں احتمال موجود ہیں اور جہاں استعمال آ جائے وہاں بات کس چیز سے متعین ہوتی ہے جی نیت سے وہاں بات کس چیز کے ذریعے متعین ہوتی ہے نیت سے متعین ہوتی ہے اس لیے فرما رہے ہیں کہ یہاں پر نیت کا ہونا ضروری ہے نیت کا ہونا کیا ہے جی ضروری ہے اس لیے فرما رہے ہیں کہ نیت تو ہونا ضروری ہے آگے فرما رہے ہیں و اختارت نفصحا پی قول ہی اختاری کانت وا نتنتاً اور اگر شوہر کے کول اختاری کے جواب میں عورت نے اپنے اس کو کیا کر لیا اپنے نفس کو اختیار کر لیا کانت واحد تو اس کی وجہ سے ایک طلاق واقع ہوگی وہ ہوگی طلاق اورینہ وہ ہوگی کیا جی طلاق کے تو اس کی اس کے اندر وہی بات بیان کی گئی جسے ہم اوپر سے تفصیل سے جس مسئلے کو لے کر آ رہے ہیں یعنی جب شوہر اختیاری نفسا کی سے خود نہیں تلا دے سکتا اچھا ایک بات لگ تھی تھوڑی سی وہ جو بات آئی تھی نا صحابہ صحابہ کرام کے بیجمع کی وجہ سے وہ دراصل ایک بات یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے نا جو یہ الفاظ کی اختیاری کی کہ تو اپنے آپ کو اختیار کر لے ٹھیک ہے یہ جو الفاظ ہیں یہ کا تقاضا یہ ہے کہ ان سے طلاق واقع نہ ہو لیکن اس کے اندر وہ مالک بنا رہا ہے عورت کو طلاق کا اختاری نفسکی کے کلام سے وہ عورت کو تبلیغ مالک بنا رہا ہے کس کا جی طلاق کا جبکہ اختاری افطاری نفسکی ایسا کلام ہے کہ جس کے ذریعے سے طلاق ہوتی نہیں وہ خود بھی اس کے ذریعے سے مالک نہیں ان الفاظ کے ذریعے سے وہ خود مالک نہیں خیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کا خود مالک نہیں ہوتا تو وہ اس چیز کا کسی دوسرے کو مالک نہیں بنا سکتا تو قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ کسی قسم کی کوئی تلاش واقع نہ ہوتی اور یہ تبلیغ یہ مالک بنانا درست نہیں تھا قیاس کے اعتبار سے لیکن بیج بائے صحابہ صحابہ اضمان اللہ علیہ اجمائعین کے اجماع کی وجہ سے ہم نے کیا اس کو ترق کر دیا کہ ٹھیک ہے جی صحابر ازمان اللہ علیہ کے اس مسئلے میں اجماع ہے کہ اس طرح طلاق واقع ہو جاتی ہے اس طرح طلاق کیا ہو جاتی ہے جی واقع ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں سے جو یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے اگر اس نے یہ کر لیا اختیاری جواب اختاری نفس کی جواب میں اس نے اپنے آپ اختیار کر لیا تو ایک فلاح و بیسنا ٹھیک ہے آگی سمجھ جی سبق سمجھ میں آ کہ نہیں تھی فقط بھی پورا ہونا چاہتا ہے اللہ المرام اللہ عالم بے حقیقت الکلام